یا یوہنگ کلو مما فل اردی کھاؤ ان چیزوں سے جو زمین میں ہیں طیبا حلال پاکیزہ جو چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شی قون حرام کھلانے میں ہمارا معاون شیطان بنتا ہے شیطان کے وسوسوں میں آ کر لوگ حرام کی طرف مائل ہوتے ہیں اور پھر جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کیا کریں شیطان کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں والا شیتون اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو ان نہ مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے دشمن کی باتیں ماننا نادانی ہے ان نما یا بسو وہ تو تمہیں صرف برائی کا حکم دیتا ہے الفاظ اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ برائی کا حکم دینے والا یا بے حیائی کا حکم دینے والا شیطان ہے اور اگر کوئی انسان ایسا کام کرے تو اس کی زبان نہیں بول رہی بلکہ اس کی زبان پر شیطان کلام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ برائی سے اور بے حیائی سے اور شیطان کے تمام وار سے ہمیں محفوظ مَا وہ تَعْلَمُونَ اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایسی باتیں کہو جس کو تم نہیں جانتے یعنی اللہ پر جھوٹ باندھو شیطان تمہیں اس کی تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے خصوصا ہم لوگوں کو کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا تو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کا یہ فرمان یا تو قرآن میں ہونا چاہیے یا پھر حدیث قدسی میں اگر یہ مفہوم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو پھر یہ کہنا اللہ نے یہ فرمایا ہے یا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس گنا سے محفوظ فرمائے وہ اور جب قلعہ کہا جائے لہم انزل اللہ ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا قالو وہ کہتے ہیں بل نہیں بلکہ نت ہم تو پیروی کریں گے ماں الفینا علیہ آبا انا اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا باپ دادا کی پیروی کرنا جب کہ وہ باپ دادا نادان ہو جاہل ہو قرآن و حدیث سے دور ہو کافر ہو تو ان کی پیروی کرنا بہت بڑی نادانی ہے اور اگر باپ دادا اللہ کے ولی ہوں نیک ہو پرہیزگار ہو تو ان کی پیروی کرنا یہ شہادت کی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلات وسلام نے جیل میں قیدیوں سے فرمایا وہ تباہ تو آبائی میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کی, کی کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اساق علیہ السلام ہیں اور اساق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں تو یہ تو باپ دادا نیک سالے ہیں تو اگر باپ دادا اللہ کے نیک بندے ہوں تو ان پر چلنا گویا کے شریعت پر چلنا ہے لیکن ان کے باپ دادا کی حالت تو دیکھیں فرمایا اولو اوکا نہ کیا ان کے باپ دادا لا کلو نہ کسی چیز کو نہ سمجھتے ہوں ولا یہ اور ہدایت پر بھی نہ ہو تب بھی وہ ان کی پیروی کریں گے کتنی بڑی نادانی ہے آج بھی ایسے کئی مسلمان ہیں کہ ان کو ایک طرف شریعت کا مسئلہ بتایا جائے تو وہ شریعت کے مقابلے میں رسم و رواج کو فوقیت دیتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال ہے کئی خاندانوں میں یہ وبا عام ہے کہ انہیں یہ مسئلہ بتایا جائے کہ وراثت میں بیٹی کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے رسول اللہ نے مقرر کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہاں شریعت میں تو ہے لیکن ہمارے باپ داداؤں میں سے یہ رواج ہی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی بیٹی کو حصہ دیا ہو وراثت میں سے نوز بلّہ ظالے تو اب دیکھیں شریعت کے مقابلے میں باپ داداؤں کی رسم کو فوقیت دی جا رہی ہے اور پھر بعض سو کلم کفر بک دیتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہماری رسم ہے نوزب اللہ میں ہم شریعت کو نہیں مانتے اگر یہ کوئی کہے گا تو یہ تو کلمہ کفر ہے وہ مسل الدی اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا کا مسل یا نیکو بیما لا یس جیسے مثال اس شخص کی کہ جو پکارتا ہے اسے جو سنتا نہیں ہے اللہ دعا او ونی آ وہ صرف چیخ و پکار کو ہی سنتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں سنتا مطلب کافروں کی مثال سمجھائی گئی کہ کافر جانور کی طرح ہے جانور کے سامنے آپ چیخیں چلائیں تو جانور یہ تو سمجھے گا کہ چیخ رہا ہے چل رہا ہے لیکن آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتا ایسے ہی کافر کے سامنے ہدایت کی باتیں کی جائیں تو وہ ایسا گمراہ ہو چکا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھتا نہیں ہے فرمائے بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں اوم یون اندھے ہیں فہم لا یا پس وہ عقل نہیں رکھتے یا اے ایمان والوں کلو من طیبات ما رزقناکم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی کون سی روزی کھانی ہے پاک طیب، یہی دعا ہونی چاہیے اللہ حرام سے محفوظ فرمائے اس کے حلال وسیع اور آسان عطا فرما وش کرو اللہ کے لیے شکر کرو ان کن تم اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو شکر کرنا چاہیے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو دو کمرے کا فلیٹ ہے اس کے پاس تو بنگلہ ہے بلکہ اسے دیکھیں جو فٹ پاٹ پر سوتا ہے اس کے پاس مکان کی چھت بھی نہیں ہے ایسے لوگ بھی ہیں آپ کو حیرت ہوگی ایسے لوگ بھی اسی کراچی میں ہیں کہ جو چار سو چھ سو میں پورا مہینہ گزارتے ہیں اور کیسے گزارتے ہیں کسی نے مجھے بتایا ان بھائی نے ان کی امداد کی تھی تو بتاتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی امداد کی تو اس شخص کی حالت کیا تھی کہ وہ چھ سو روپے چار سو روپے میں پورا مہینہ پورا گھر گزارتا پوچھا میں نے کہ وہ کیسے گزارتا تو کہا کہ وہ آلو لے لیتے اور دو تین پیس آلو کے ڈال کر سالن بنا لیتے وہ پورا دن روٹی اس میں ڈال ڈال کر ایک روٹی دو روٹی وہ کھا لیتے اور کبھی ایک وقت کا کھانا کھاتے کبھی دو وقت کا کھانا اس طرح بے شمار لوگ ہیں آج ہماری زبان میں شکر نہیں ہوتا کتنا بھی آدمی کے پاس ہے وہ یہی کہتا ہے کاروبار میں ذرا مندی ہے حالات خراب ہو گئے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں سے ہمیں زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نما ہر نما کو مل اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا مردار سے مران کہ جو مر جائے شرعی طور پر اسے ذبح نہ کیا جائے و دما اور خون کو حرام کیا لحمل خنزیب اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا وماں اوہل بھی غیر اللہ اور وہ جانور تم پر حرام ہے کہ جس پر ذبا کے وقت اوہلا غیر اللہ کا نام پکارا گیا جیسے مشرقین جانور کو ذبح کرتے تو کہتے بسم اللہ تی العزا لات اور عزا ان کے بتوں کے نام تھے تو فرمائے تم بسم اللہ تی عوضا مت کہو تم کہو بسم اللہ ہی اللہ اکبر تو اگر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے چودہ سو سال میں جتنی تفصیلیں مستند ہیں تابعین تبا تابغ بزرگان دین کے وہ اقوال کے جنہوں نے نہ صرف قرآن سمجھا بلکہ قرآن کے نور سے ایسے منور ہوئے کہ ساری ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے ان کی گزر جاتی تمام بزرگان دین صحابہ اور تابعین اس پر متفق ہیں ہر تفسیر میں اس کی تفسیر میں یہی فرمایا گیا وما اہللی غیر اللہ سے مراد صرف و صرف وہ جانور ہیں جنہیں ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے اس کی مزید تفصیل ان اللہ جب یہ آیت آگے آئے گی حوالوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے امن تر رہا غیر آدن اور جو کوئی مجبور ہو غیر باغ باغی نہ ہو ولا آدن اور سرکش نہ ہو مجبور ہو جائے جان بچانے کے لیے کیا کرے خزید کے گوشت کے علاوہ کچھ بھی نہیں شراب کے علاوہ کوئی چیز نہیں جس سے پیاس بجھا سکے اور اسے یہ خطرہ ہے کہ اب یہ نہیں پیے گا یا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان چیزوں کو کھا لے اور اپنی جان بچا لے لیکن اتنے ہی لک میں کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے فلاں علی اس پر کوئی گنا نہیں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے ان الدین کتاب بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور اس چھپانے کے بدلے میں وہ دنیا کی تھوڑی قیمت زلیل دولت حصل کر لیتے ہیں اُلَائِكَ ما يَأْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اِلَّا الْنَادِ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ فرم اور انہیں سترہ نہیں فرمائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی مذہبت کی گئی جو اللہ کی کتاب میں سے باتیں لوگوں سے چھپاتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَعُدْ نُولَانَةَ بِالْخُدَى ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلِ گمراہی کو حاصل کیا وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةَ اور مغفرت کو حاصل کرنے کے بجائے عذاب کو حاصل کر لیا فما اصب رحم جہنم پر ان کے صبر کرنے پر تعجب کرنا چاہیے لوگوں کو تعجب کرنا چاہیے کہ جہنم کا عذاب وہ کیسے سہ لیں گے کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے جہنم کا عذاب اپنے ذمے لیا اور حقیقت یہ ہے کہ جہنم کا عذاب تو کوئی سہ ہی نہیں سکتا ایک لمحہ بھی کوئی جہنم میں جائے وہ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر یہ اتنے جری کیوں ہو گئے ہیں کہ کھلے عام گناہ کرتے ہیں اور جہنم میں جانے والے کام کرتے ہیں کیا وہ جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے ذالی کا یہ اس لیے اللہ نے قرآن کو کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا وہ ان اللی نخت الفوف بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں لفی شم بعید ضرور وہ دور کی مبتلا ہے یعنی صرف زد ہے ورنہ میں ایسی باتیں موجود ہیں جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ قرآن بھی حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے نبی ہیں جانتے بوجھتے بھی وہ ایمان نہیں لاتے یہ ضد ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور یہودیوں عیسائیوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے مستشرقین جن کا ذکر پہلے کیا گیا تھا کہ مستشرقین یہ یہودی عیسائی جاسوس ہوتے ہیں جیسے ہم فرے برطانیہ کا جاسوس تھا اب ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو وہ یہودی عیسائی ہیں جو یہودی عیسائی بن کر سب کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے دیکھیں فلاں یونیورسٹی سے ہم نے ڈگری لی ہے اب ہمیں قرآن پر یہ اعتراض ہے نوود بلّہ مزاج اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ یہودی عیسائی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عرصے تک وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور پھر جب اسلام کو نقصان پہنچانے کی باری آتی ہے تو وہ نقصان پہنچاتے ہیں جیسے وہ جو بھائی ملائیشیا سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ مستشرقین میں سے ایک شخص تھا جو ملائیشیا میں مسلمان بن کے پھرتا رہا کہ جی میں قرآن جاننے والا ہوں قرآن پر گفتگو کر رہا ہے ٹی وی پر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھا شرقین تھا یہودی ایجنسی کا کوئی جاسوس تھا پھر کیا ہوا ٹی وی پر آ کر ایک دن اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے اسلام اور عیسائیت پر یہودیت پر ریسرچ کی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ناؤود بل ظالب کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے اس طرح گویا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کی اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے